سَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ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 انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون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 اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جمع دے از یو ہی ابو کے سب تین ا منو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 کہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجرتا کرے بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے وأن اللہ موہن <تصفح> یہ سب کچھ تو اپنی جگہ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا تست فدو فہر کم و این توند نمفی اتو کم شل کیا سورت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 تو وہ منہ مو موڑ کر بھاگ جائیں گے یو نستی بول وسولی وللرسول اذا کم لما ول واعلموا ان تو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 اور جان رکھو کہ اللہ کا آزاب بڑا سخت ہے وز قرو از تم قلی لم مستبافون فل اور خون تخم کم بین و زمز قکم مین پی بیال کم تشکر اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے تمہیں لوگوں نے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 اموالکم وأولادکم فتنة وأن الله عنده أجر عظیم اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے ا منو تجالکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ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 جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش پرسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف دے عذاب ڈال دے وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اے پیغمبر اللہ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 وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے وہ لا لو ہتل خون فتم تون خون دین کل فعین فن اللہ بینون بخ اور مسلمانوں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 فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنْتُم بِاللَّهِ, كنتم آمنتم بالله وَمَا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 بل دوب اکم ولؤت وختم فلمی آدی کلاہ لیا کم کئی ن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 وقال انی بری ام ام کم این أَخَافُ چرون ان شدید اللہ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے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 بڑا سخت ہے پول منفی قون الینی قلوب مربُن عرح فَإِنَّ تو عزیز الحقی اور یاد کرو جب منافقین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 ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے واعدو لہم استطعت من قوت و من رباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدكم واخرين نمیل مون یا میں تم فی کئی فی صبی کم و تم لم لم اور مسلمانوں جس قدر طاقت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 النبی اللہ ومن من اے نبی تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے يا أيها النبي على القتال ان بیو منكم دل صابرون نلکت مشیب وان بو منكم اتوئلی يغلبون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 کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے الف اللہ کم عالم انتر تی اغل بومی اتم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 میلوب خیر یوتی کم خیر یوتی کم خیر اخر لاہور ای